شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جاری ہے سلطنت عثمانیہ کے مشہور بادشاہوں اور سلاطین میں سے سلطان سلیم اول کا نام تاریخ میں مشہور ہے سلطان سلیم اول نے آٹھ سال تک خلافت کی خدمت کی نو سو اٹھارہ ہجری سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے نو سو چھبیس ہجری پر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے میلادی کیلنڈر کے مطابق پندرہ سو بارہ سے پندرہ سو بیس تک انہوں نے حکومت کی ہے سلطان سلیم اوال جو کہ نو سو اٹھارہ ہجری میں تختنشین ہوئے ہیں شروع ہی سے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ مصالحت کی پالیسی پر گامزن رہے ان کے بھائی وغیرہ تھے اور بھتیجے تھے جو ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے انہوں نے سب کے ساتھ مصالحات اور امن واشتی کا معاملہ کیا سلطان سلیم اول کو ادب فارسی شاعری اور تاریخ کا بہت زیادہ شغف اور شوق تھا مزاج کے اعتبار سے بہت سخت تھے سخت مزاج ہونے کے باوجود علماء سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی علماء کی صحبت کو پسند کیا کرتے تھے جو قلم کے شہ سوار ہیں تاریخ لکھنے والے شعر لکھنے والے اور واقعات لکھنے والے ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ قتال کے میدان میں جنگ کے میدان میں بھی وہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ تاریخ لکھی جائے شعرا بھی ساتھ ہوا کرتے تھے جو کہ عثمانی سلطنت کے مجاہدین کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے اور ان کے حوصلوں کو گرم رکھنے کی کوششوں میں رہا کرتے تھے اور یہ شعرا اکثر ماضی کی عظمت اور ماضی میں ہونے والے جنگوں کا نقشہ مجاہدین کے سامنے پیش کیا کرتے تھے تاکہ مجاہدین کے حوصلوں کو اور ان کے اعظم کو مزید تقویت ملے جس وقت سلطان سلیم اول بادشاہ بنے ہیں اس وقت سلطنت عثمانیہ دو راہے پر کھڑی تھی ایک فکر تو یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ اپنی حدود اور سرحدات کی حفاظت کرے اور فتوحات کے لیے پیش قدمی نہ کرے چنانچہ اسی کی بنیاد پر یورپ میں پیش قدمی جاری رکھی جائے یا اس کو موقوف کیا جائے یا مشرق کی طرف توحاد کا سلسلہ شروع کیا جائے اسلامی ملکوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا جائے اس طرح کے دوراہے پر سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی یورپ کی طرف پیش قدمی کی جائے یا مسلمانوں کے ممالک کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے سلطان سلیم اول کے زمانے میں یورپ کی طرف پیش قدمی رک گئی تھی اور سلطان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان ممالک کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنا ضروری ہے اس کی بہت ساری وجوہات معرخین نے بیان کی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عثمانی سلطنت کے جو مجاہدین تھے اور کمانڈر حضرات تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مزید یورپ کے اندر جانا مناسب نہیں ہے اپنی سرحدات کی حفاظت ضروری ہے اور جہاں تک یورپ میں فتوحات ہو چکی ہے اسی پر قناعت کر لینا چاہیے لیکن اصل جو بات ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے دراصل عثمانی مجاہدین یورپی فتوحات سے سیر نہیں ہوئے تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے پڑوس میں جو ممالک موجود تھے ان کی طرف سے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا سلطنت کو تھا سیاسی مشکلات کا بھی سامنا تھا اور مذہبی مشکلات کا بھی سامنا تھا مثال کے طور پر جو ممالک کی حکومت تھی اس زمانے میں جو کہ دراصل غلام تھے سلطان صلاح الدین یوبی رحمہ اللہ کے خاندان کے بعد میں انہوں نے بہت بڑی حکومت قائم کی اور بہت لمبے عرصے تک وہ حکومت کرتے رہے لیکن سیاسی اعتبار سے وہ سلطنت عثمانیہ سے دور رہتے تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے اور دینی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کو جو مشکل پیش تھی وہ ایرانیوں کی طرف سے تھی ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے لوگ اصلاً سنی تھے یہ اصلاً سنیوں کا علاقہ ہے اور آپ تاریخ میں دیکھ لیں شیخ سعدی رحمہ اللہ وغیرہ اور بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں محدثین ان کا تعلق ایران سے ہے ایران در اصل یہ سنیوں کا علاقہ ہے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لیا جس کے نتیجے میں آج تک ایران شیعہ اور ان کی تعلیمات کے زیر اثر ہے ایران میں اس وقت صفویوں کی حکومت تھی یہ صفوی جو ہیں ان کی الگ ایک تاریخ ہے یہ بھی عراق سے تعلق رکھتے تھے دراصل صفویوں کا جو سب سے بڑا تھا یہ بھی سننی تھا اور مذہبً شافعی تھا لیکن آہستہ آہستہ ان کے عقائد میں بگاڑ آتا گیا اور ان کی نسل اور ان کی اولاد نے لوگوں کے سامنے ایک نیا عقیدہ پیش کیا ایک نیا نظریہ پیش کیا اور وہ نظریہ شیعوں باطنیوں اور نفسانی خواہشات پر مبنی ایک نظریہ تھا گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ملغوبہ تھا لوگوں کو بزور بازو بزور شمشیر بزور طاقت شیعہ بنایا جاتا تھا اور جو نہیں مانتے ان کو قتل کیا جاتا تھا چنانچہ ان صفویوں کی حکومت میں شیعہ اکثریت قائم ہو گئی ایران میں بالآخر شیعہ اکثریت والا یہ ملک عثمانیوں کے لیے درد سر بن گیا یہ صفوی سنیوں پر بے جا تشدد کیا کرتے تھے بے تحاشا ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے حتیٰ کہ صفویوں کا انشیوں کا جو ظلم و ستم تھا یہ عثمانی سلطنت کے زیر تسلط علاقوں تک جا پہنچا تھا یہ عثمانی سلطنت کے زیر تسلط علاقوں میں داخل ہو کر سنیوں کو قتل کرتے اور وہاں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر سنیوں کا قتل عام کیا کرتے تھے ان تمام حالات کے پیش نظر سلطان سلیم اول نے اپنے ملک کے سلطنت کے علماء مفتیان اور قاضیوں کو جمع کیا اور ان سے استفتا یعنی فتویٰ طلب کیا علماء نے بل اتفاق شیو کے خلاف صفویوں کے خلاف جنگ کو جائز قرار دیا اور سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ اس جنگ کو تیز کریں تاکہ سنی اور ان کا عقیدہ محفوظ رہے چنانچہ سلطان نے صفویوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا دوسری طرف یہ جو صفوی تھے ان کا جو مشہور بادشاہ سلطان کے مقابلے میں آیا ہے اس کا نام اسماعیل صفوی ہے یہ اسماعیل صفوی اتنا زیادہ اثر رسوخ ایران میں اور اپنی فوج پر رکھتا تھا کہ لوگ اس کو الہ سمجھتے تھے نعوذ اللہ خدا سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں طرح طرح کے واقعات مشہور تھے لوگ اس کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے بلا سوچے سمجھے بلا چون چرا اس کی ہر بات مانا کرتے تھے شاہ اسماعیل صفوی نے تقریباً دس لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ وہی لوگ تھے جو سنی تھے علماء تھے فکہ تھے جو اس کے نظریات کے قائل نہیں تھے اور اس کے نظریات کو نہیں مانتے تھے ان سب کو تحطیک کر دیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا شاہ اسماعیل صفوی نے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا عراق افغانستان اور بہت سارے اطراف کے جو ممالک ہیں وہ اس نے فتح کر لیے تھے اور وہاں کے علماء کو سنیوں کو تقریباً سب کو قتل کر ڈالا تھا دینی کتابوں کو اسلامی کتابوں کو جلا ڈالا تھا حتیٰ کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے سے بھی اس نے احتراج نہیں کیا یہ شاہ اسماعیل صفوی جو ہے یہ اپنے بڑوں کے مقابلے میں بہت ہی سخت رافضی تھا اور بہت ہی سخت نظریات اور عقائد پر کاربن تھا یعنی اس کو آپ متشدد شیعہ کہہ لیجئے جیسے کہ آج کل یہ سوریا کے شیعہ ہیں یا ایران کے شیعہ ہیں اس کے بارے میں عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل ایک پہاڑی پر کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کا رومال اس کے ہاتھ سے نیچے دریا میں گر پڑا اس مقدس رومال کے پیچھے ایک ہزار مریدوں نے پہاڑ سے نیچے دریا میں چھلانگ لگا دی کئی غرق ہوئے کئی موجوں کی نظر ہوئے اور کئی شدید زخمی ہوئے اس کے مرید اسے نعوذ باللہ الوحیت کا درجہ دیا کرتے تھے خطب الدین حنفی صاحب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کو کبھی بھی کسی بھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی تھی لیے تو اسے الہ کہتے تھے نا خدا کہتے تھے نعوذ باللہ حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ کے بہادر سپوت غیرت من بیٹے سلطان سلیم اول سے اس کی ٹکر ہوئی اور پہلی بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا سبحان اللہ شاہ اسماعیل صفوی شیعہ مذہب کا مدعی تھا اس نے اس فاسد اور بدبودار مذہب اور عقیدے کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی پوری حکومتی مشنری کو لگا دیا تھا ایران اور اس کے اطراف کے جو علاقے تھے وہ تو انہیں کے زیر تسلط تھے حتیٰ کہ اب یہ عثمانی علاقوں کی طرف متوجہ تھے وہاں یہ اپنے عقائد کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے لیکن عثمانی علاقوں میں جو کہ الحمد سنی تھے اور آج بھی الحمد ترک مسلمان سنی ہیں وہاں جن عقائد اور نظریات کی تبلیغ یہ شیعہ اور ایرانی کرنا چاہ رہے تھے ترک معاشرہ سنی عثمانی معاشرہ ان عقائد و نظریات کو قبول کرنے کے لیے قطع تیار نہیں تھا یہ عقائد قرآن و سنت سے متصادم تھے یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو کافر کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور پر لعنت و ملامت کیا کرتے تھے قرآن کریم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے اور بھی بہت سارے ایسے عجیب و غریب قسم کے نظریات ان کے مذہب میں یا ان کی دعوت میں شامل تھے اور آج بھی ایران سوریا بحرین اور بحرین کے اکثر علاقے یمن کا بہت بڑا حصہ عراق میں بھی بہت سارے شیعہ ہیں ان سب کے عقائد و نظریات اسی طرح ہیں اور افغانستان میں بھی ایک کافی قابل ذکر مقدار موجود ہے جن کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرم نعوذ باللہ اللہ کافر تھے اور ان کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہاں بطور تقیہ کبھی کبھار یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں تو ہمارے عمارت کے جو اکابرین ہیں ہمارے جو بزرگوار ہیں ہمارے جو بڑے مشران ہیں جن کی قیادت پر ہمیں فخر ہے انہیں چاہیے کہ ان شیوں کی اچھی طرح نگرانی کریں اور ان کے تقیے سے بھرپور جھوٹ سے بھرپور باتوں کا یقین نہ کریں حتی الامکان ان شیوں کو دبا کر رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف اسلامی خلافتوں اسلامی سلطنتوں کے خلاف برسرے پیکار رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور سلطان سلیم اول نے ان کے ساتھ کیسے جنگ کی اور ان کا کیسے قلع کیا یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ان تاریخی واقعات میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت اور ہمارے اسلامی ممالک ترقی کریں تو ہمیں شیعہ نامی اس سرطان کو اس کینسر کو اپنے وجود سے باہر نکالنا ہوگا نکال باہر کرنا ہوگا اور اس کا زبردست انداز میں آپریشن کرنا ہوگا ان شیوں کی چکنی چپڑی باتوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کے جو اصل عقائد و نظریات ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں واضح لکھے ہوئے ہیں انہیں بنیاد بنا کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمد والین الا انت اللہ واتوب والب علیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ